حمیم والکتاب المبین قسم ہے اس واضح کتاب کی ان جعلناه قرانا عربی لعلکم تعقلون ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو و انہ فی بل دینک اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوہے محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے بھلا کیا ہم مو موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو سل الی <الْأَوَّلِين> اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں وَمَا يَأْتِيهِم مِن نو اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں لکھن بتوشل پھر جو لوگ مکے والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے مَن خلق <الْعَلِيمُ> اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے علم کی بھی مالک جعل الارض جعل <سلام> یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لئے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدتا ميتا کذالک تخرجون اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی وَالَّذِي خلقل الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو <مُقرِنِين> تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین اور ان مشرق لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے ام مما يخلق بنات بھلا کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدا رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں گھڑتا رہتا ہے اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی شہید اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے بندے ہیں مونس بنا دیا ہے کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باس پرس ہوگی لو شاء ما ما لهم من علم انہم اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں ہی بھلا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں بل قالو انجن انال امتوں سری ہدوں نہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقشے قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّتٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں قالوا اننا بما به پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے انہوں نے جواب دیا کہ تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں کیف عاقبت نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِمَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو فإنه سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے چناچے وہی میری رہنمائی کرتا ہے وہ جالحلی اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آئے وَرَسُولُ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا وَلَمَّا اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة رَبِّكَ خير من ما بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر دراجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں ستال لَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُیُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے کے یعنی کافر ہو جائیں گے تو جو لوگ خداِ رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ بلکہ انہیں سونا بنا دیتے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزکاروں کے لیے ہے شن اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اندون ایسے شیاتی ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا مُشْتَرِكُونَ اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو تو پھر اے پیغمبر کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں فَإِمَّا بِكَ فَإِنَّا مِنْ <مُنْتَقِمُونَ> اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں او عليهم مقتدرون یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے مستق لہذا تم پر جو وہی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو سلوم اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہی تمہارے لیے اور تمہارے قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا کیا حق ادا کیا اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدا رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا چنانچہ موسا نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں فلما هم اذا هم منها پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ ان کا مذاق اڑانے لگے اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لئے دعا کرو ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے ونادا فرعون في قومه قال يا قوم اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہ رہے ہیں کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا ام انا من هو ولا يكاد یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیق قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندے ہوئے کیوں نہ آئے إنهم كانوا قوما اس طرح اس نے اپنے قوم کو بے وقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گنہگار گار لوگ تھے فلما <سفون انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعين> چنانچے جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ ولمّا ضرب بن مریم مثلا إذا قومك منه يصدون اور جب عیسی ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہارے قوم کے لوگ یا یک شور مچانے لگے وقالوا ألهتنا خير أم مَا ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون اور کہنے لگے کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ ہوجتی کے لیے دی ہے بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑا لو اِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلِ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا خلوف اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو یہی سیدھا راستہ ہے وَلَا إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے وَلَمَّا عیسیٰ بالبینات قال قد جئتکم بالحکمت ولی ابین لکم ولی ابین لکم بعض الذي تختلفون فیہ فاتقوا الله و اطیعون اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو انب تم سے یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اس لیے اس کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے من ظلموا من عذاب يوم پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا چناچے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو الخل بابلی باب القس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تم پر نہ کوئی خوف تاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے آمنوا اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے ادخلوا الجنت انتم و ازواجکم تحبرون تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و ما الانفس خالدون ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے جنتی ارس تم ہے تم اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے آمال کے بدلے وارث بنا دیا گیا ہے لكم فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ تم تَأْكُلُونَ اس میں تمہارے لیے خوب افراد کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے ان جَهَنَّمَ خَالِدُونَ البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے لا يفتر عنهم وهم مبلسون وہ اذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے وما ظلمناهم اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں مبرمون ہاں کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اچھا تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم يکتبون کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے کیسے نہیں سنتے نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں قل ان ولد فأنا اول اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما اور وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے عرش کا بھی مالک وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں لہذا <يُعْدُون> اے پیغمبر انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے الَّذِي فِي الْأَرْضِ <الْعَلِيمٌ> وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے علم کا بھی مالک وتبارك الذي له ملك السماوات والارض وما بينهما وعنده علم الساعه وعنده علم الساعه واليه ترجعون اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہوگوں ہو سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندا چلا دیتا ہے اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یارب یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے اصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون لہذا اے پیغمبر تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام کیونکہ ان قریب ان خود سب پتہ چل جائے گا